السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ رحمانیہ پمن کفر اور ان نواح غنی یونین حج کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ابتدان تھوڑی سی گفتگو کے بعد سوال جواب کی نشست ہو جیسا کہ کچھ سوال پچھلے دفعہ کہا تھا تو یہ سوال آ گئے مزید جو ساتھی حج پہ جا رہے ہیں اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں تو وہ سوالات پوچھ لیں یا دوسرے سوال پوچھیں گے ان کا فائدہ ہوگا تو سوال جواب سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو میں تین چیزوں کو مختصر پہلے ذکر کر دوں حج پہلے عمرہ حج اور مدین کی زیارہ جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی الحمد للہ مختصر ہم نے ذکر کیا تھا عمرے کے تین ارکان ہیں عمرے کے تین ارکان ہیں تین کام کرنے لازم ہیں احرام احرام کا معنی صرف چادر نہیں ہے بلکہ نیکات پر پہنچ کے لبیک لداخ عمرتاً لبیک اللہ ملبیک کہتے ہوئے جائیں گے یہ عمرے کا ایک احرام ہے مرد کے لیے تو چادر بھی ضروری ہے جو دو چادریں پہنتے ہیں اور خواتین کے لیے بری جو ان کا عام لباس ہے بس احرام کی پابندی میں وہ داخل ہو جائیں گے کہ بال خوشبو نہیں لگا سکتے اور اسی طریقے سے جو جو پابندیاں ہیں عورتیں بھی مستقل نقاب نہ ڈالے جرا ہاتھ میں جو وہ دستانے نہ پہنے مب موزے یا بڑے جوتے جو ٹخنے سے اوپر ہو نہ پہنے عمرے کا یہ ایک رکن ہو گیا احرام دوسرا عمرے کا رکن ہے سے بیت اللہ یعنی بیت اللہ کے گرد سات چکر لگانا ہے حجر عصرت سے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے طواف شروع کریں گے شروع کے تین چکروں میں رمل اور اجتبا یعنی سیدھا کندھا کھلا رہے گا اسے اجتبا کہتے ہیں اور ایڑیاں اٹھا کر پنجے کے بل تھوڑا سا تیز تیز چلتے ہیں یہ ایک خاص حکمت تھی تو تین چکروں میں تین کونوں تک حجر عصرت سے لے کر ح سے باہر چکر لگاتے ہوئے اور جو دعا آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص دعا نہیں بس اللہ اکبر کہہ کے پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اس کو بوسہ نہیں دینا ہے دو ہاتھ سے اشارے نہیں کرنے جب حجر اسبد سے پہلے والے کو نہ امانی تک پہنچے تو دوڑنا بند کر لیں اب عام رفتار میں اور خاص دعا پڑھتے ہوئے ربنا آف حسنا وکل آپ شرط حسنتم وقنا زاب النا بار بار پڑھتے رہیں اس میں اضافہ نہ کریں اس میں کچھ نہ ملائیں حجر حضرت پر پہنچیں گے دوبارہ آج سے استعلام کریں ایک چکر آپ کا ہوا پھر دوسرے چکر میں بھی اسی طرح سے قدرے تیز دوڑتے ہوئے حکیم سے باہر سے ہوتے ہوئے رکن ایمانی تک پہنچیں گے تو اب دوڑنا موقوف کر دیں عام رفتار سے ربنہ عطنا دن حسن افیلا حسنات متنا حسنا، رابط پڑھتے ہوئے تیسری مرتبہ حجر اسبق کو اصطلاح اس کریں گے تو دو دی چکر, دی چکر دی پورے ہو گئے پھر تیسرا چکر بھی اسی طرح سے مکمل کریں گے جب تین چکر مکمل ہو جائیں تو اب رمن نہیں ہے دوڑنا نہیں ہے استباع کے سلسلے میں صلاح اور وضاحت تو نہیں ہے لیکن بہرحال اگر چاہیں تو کندھا ڈھک دیں کندھ کھلا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ سات چکر مکمل ہو جائے اور آخر استعلام कर لے تب آپ مکمل ہو جائے تو پھر کندھا ڈھک لے اور مقامی ابراہیم سے پیچھے دوڑ کر نماز پڑھنی ہے نماز سے پہلے کندھے کے اوپر کپڑا ہونا ضروری ہے دوڑ کر نماز پڑھ کے دعا کرے یہ قبولیت کا مقام ہے اور اس کے بعد کو خوب سیر ہو کر زمزم کیے ان صف والمر و تم شاید اللہ آیت پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر جائیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کم از کم تین مرتبہ لا الہ اللہ وحدہ لا, ولہ والا لا الہ اللہ وحدہ انجب و حضم الاحزاب وقدہ یہ الفاظ دو دفعہ تین دفعہ پڑھ کے بیچ بیچ میں دعا بھی, بھی کریں اشارہ نہیں کرنا ہے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حجر عصرت کی طرف رک کر کے جیسے طواف میں کرتے ہیں اسی طرح آپ ہی ایسے اشارہ کر رہے ہوتے تو طواف میں بھی ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا دو ہاتھ سے نہیں اور صحیح میں اشارہ کرنا ہی نہیں ہے نہ ایک ہاتھ سے نہ دو ہاتھ سے بلکہ بیت اللہ کی طرف کر کے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف کر کے دعا کرنی اور دعا کر کے پھر پیش میں دو سب لگی ہوئی دوڑے خواتین ہو تو ملنا تو دوڑ مشکل ہو جائے گا دوڑنے کا سا کیا کریں اور ساتھ ساتھ رکھیں اپنے خواتین کو بھی اور جیسے ہی آپ وہ بتی سب بتی ختم ہو عام رفتار سے چلیں صحیح میں وضو نہ ہو کوئی نہیں ہے وضو ٹوٹ جائے کوئی حرض نہیں ہے آپ صحیح کرتے رہیں قزا حجت کے لیے گئے پیشابشاب کے لیے گئے تو وضو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر وضو ہوگا تو یہ صحیح ہوگی بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتی ہے صفا سے مروہ ایک چکر ہو جائے گا مربع پہ بھی اسی طرح دعا کریں گے اور مربع سے صفا کریں گے تو دو چکر کہلائیں گے اس طرح سے مربع پر ساتھ مکمل ہو جائے تو یہ تیسرا رکن ہو گیا حج کے تین ارکان ہیں احرام طواف صحیح اب کا مکمل ہو گیا احرام سے باہر آنے کے لیے حلف یا کثر سر کو مڑوائیں یا بال چھوٹے کریں لیکن کہیں کہیں سے ٹینچی لگوانا یہ صحیح نہیں پورے سر کے بال یا مشین سے یا بلیڈ سے اس طرح رکھوائیں اور اس کے بعد سن کر کے عام کپڑے आपका لیے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا طباع کی دو رکت کی طرح صحیح کی دو رقط پڑنا صحیح نہیں ہے یہ تو عمرے سے متعلق مختصر اسی طرح حج کے سلسلے میں آج زحج کو یا آج رات کو سات کی شام کو جب عشا کی نماز ظہر کی اور عصر کی نماز چار رقب پڑھائیں گے دو رقب پڑھائیں گے اور کہیں چار پکا پہ ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑتے اگرچہ وہ گروپ کا آدمی ہو اگرچہ وہ آپ کے خیمے میں ہو آپ اپنے میں سے کسی کو آگے کریں یا دوسرے خیمے میں چلے جائیں یا سے خیر چلے جائیں تنہا پڑھ لیں سنت کی خلاف ورزی نہ کریں نہ کرنے دیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت پہ دو رقب پڑھیں گے اور اثر کے اثر کے وقت کوئی سنتیں کوئی نقل نماز یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ عام معمولات میں زندگی میں پڑھتے رہے وہاں پر بغیر پڑھے آپ کو پورا پورا سواب ملے گا مغرب کی ہوتی تین ہے تین فرض پڑھیں گے سنتیں نہیں ہیں اور عشاء کی دو رقت پڑھیں پھر کچھ دیر آرام کریں یہاں پر بھی اربات میں نو تاریخ کو ج معلوم کی طرف سے بسیں آتی لے جاتے ہیں تو چلے جائیں جب وقت ملے لبیک لا شریک ان الحمد لبئی اللہ لا شریک کلک پڑھتے ہی رہیں مر اونچی آواز سے عورتیں آواز سے تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں دعا کریں ذکر اسکار کریں فضول باتوں میں نہ ہوگی ادھر ادھر کی باتوں سبق ضائع کریں اور ہاں کوشش کریں دن میں بھی دیر قیلولہ کر لیں اور رات کو بھی عشا کے بعد اگر معلم نے کہا کہ بس آپ کی دو بجے آئیں گے یا دیر سے آئیں گے تو سو جائیں اکثر ایسا کہتے کہ بس آنے والی تو گروپ لیڈر یا کوئی بھی ایک شخص جو لے جاتے ہیں بسوں کے چکر بھی نہیں پرائیویٹ والوں کو ہوتا ہے کہ جی بس آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے تو آرام کا پورا پورا خیال رکھتی ہے یہاں سے مینا سے عربات رات کو پہنچے صبح پہنچے یا کل نو تاریخ کو دن میں پہنچے کوئی حرج نہیں ہے مینا کی جو اصل عبادت ہے وہ ظہر زوال سے شروع ہوتی ہے وہاں جا کر کے جب زوال کا وقت ہوتا ہے بارہ بج کے چند منٹ پر کبھی بارہ پندرہ بارہ بیس آس پاس میں تو جیسے ہی وہاں پر زوال کا وقت بڑا जनाब आप चार रकत पढ़ाएंगे दो पढ़ाएंगे कहिए दो जरा ठीक है सही دو سو سے زیادہ دعائیں ہیں اور بڑی مستند دعائیں. چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے یہ بڑی سائز میں بھی. بھی, بھی ملتی ہے اور وہاں پر مکے میں مدینے میں جدہ میں لاکھوں کے ساتھ سے لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کسی مکبے پر آپ لینا بھی چاہیں تو ایک ایک, ایک, ایک ریال تو مسلم اسی طرح سے عرفات کی دعا کے نام سے بھی وہاں پر حکومت کی طرف سے چھوٹے چھوٹے سے کتاب شائع کیے جاتے ہیں تو عرفات میں آپ دیکھ کے دعا کر سکتے ہیں کتاب ہاتھ میں لے لیے اس میں دیکھ کے دعا کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں ہاتھ چھوڑ کے دعا کر صحت کے لیے اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے اپنے بچوں کی ایمان کی درستگی کے لیے کسی بھائی نے کہا اس کی دعا فلاں کی دعا کیا کیا دعا کرنی ہے لکھ کے لے جائیں ہوتا ہے اکثر یہ اہم مسئلہ تھا ماں جا کے دعا کرنی بھول گئی تو لکھ لیں اور پرچا پہ ساتھ رکھ کے ڈائری پہ ساتھ رکھ ڈائری کھول کے بیٹھ جائیں بہت فخر ہوتا ہے زہر سے لے کر مدرسے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے کہتے ہیں اللہ اسے عطا تو آپ کہیں وقت کا میں اتنا خرچ کیا میں دوسروں کی دعا کرنے آیا ہوں خود غلطی نہیں ہونی چاہیے کو اگر پتا ہے کہ رحمانیہ مسجد دوارا پیر کے معذر بھائی ضور الرحمان صاحب بیمار مارے اللہ ان کا شکایت آپ وہاں بھی آپ دعا کریں گے کسی سجی جس نے دعا بھی کیا یہ سب لکھ لیں جب آپ کسی کی صحت کے لیے دعا کریں گے فریش لگیں گے اللہ اس کو بھی صحت اٹھا پڑو کسی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دعا کریں گے فریش لگیں گے آمین ہے اللہ اس کو بھی ایسی اٹا پڑا غروب کے آفتاب کے بعد ترقات سے مضدلفہ جانا ہے مغرب کی نماز پڑھے برغیر جہاں ضو اثر پڑی تھی پر مغرب نہیں پڑھنی ہے اور مغرب سے پہلے بھی سے بھی آپ کے گروپ کے لوگ آسانی ہو پا پہنچ کر کے اور مغرب اور عشاء وہیں پڑھیں گے جمع اور پس جمع کہ کا مطلب کہہ کر مغرب کی تین دن رکر پڑھے جمع پھر احکامت کہہ کر عشاء کی دور اگر پڑھ لیں یہ آپ کی عبادت ختم ہو گئی اس رات وطر پڑھنے کا بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس رات کا عجد پڑھنا عبادت کرنا رات کو جاگنا اور لیل کو قدر سے افضل کہنا سرا سب بے دلیل ہے کوئی عبادت نہیں ہے اس رات کی اس رات کو سو جانا ہی عبادت ہے آرام کرنا بہت ضروری ہے آرام کریں ویسے ہی کچھ رات خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ بس میں بیٹھے اور راستہ خالی ملا اور بس نے آدھے گھنٹے میں پہنچا دیا کبھی ایک گھنٹے میں پہنچا دیا کبھی دو دو تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی تو ہم فجر سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے ایسا بھی ہوا کہ بس میں بیٹھے رش میں پھنسے ہوئے کاش پیدل گئے ہوئے تھے لیکن حاجی ساتھ میں ہے, کوئی ویل والا ہے تو ہے چھوڑ بھی سکتے, بیٹھے رہیں گی بسیں ایک طرف کے جب پیکٹ چل رہا ہوتا ہے دوسرے کو بند کر دیتے ہیں پھر اس کو بند کرتے ہیں ادھر پہ کھول دیتے ہیں ہجوم اتنا ہوتا ہے تو جب آپ مزلفہ پہنچیں گے مغرب اور عشاء پڑھ کے سو جائیں گے فجر کے لیے اٹھیں نماز فجر ادا کریں اسی طرح سے دو سنتیں اور دو فرض پڑھ کے پھر اللہ عند المشعر الحرام وہاں پر مشر الحرام مضطلفہ میں سورج تلو سے پہلے پہلے تک دعا کریں یہ جو قبولیت کا مقام ہے پہلے پہلے سے سے روانہ ہونا ہے تفصیل تو چونکہ پہلے میں ہم نے بار بار بیان کر دی کہ رات کو کنکریاں چننے میں وقت ضائع نہ کریں اور نہیں اسے ہم نے کنکریاں ماننی ہیں اس میں کنکریاں چاہیے آج کی بات کریں آج تاریخ کو حاجی حضرات مضطلفہ سے منا جائیں گے اور تین جمعرات ہیں تیسرے اور بڑے جمڑے کو سات کنکریاں مار لی ہیں ترتیب یہ ہو تو اچھی بات کہ پہلے منا جا کر کے جمعرات کو کنکری مار اس کو رمی کہتے ہیں آپ نے رمی کن, کنکری کی صحیح کر لی اب آپ آب اب آب مجاز ہیں ناپن بال تو ویسے کاٹ سکتے تھے لیکن ہاتھداری نہ کریں حرام کام نہ کریں جو کام کرنے کی پابندی تھی وقتی طور پر وہ کام کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد اور شام کو کےباف کے لیے آ کے جب شام کو آئیں گے تو رش ہوتا ہے مغرب عشاء کی نماز پارے ہو جائے تو رش کم ہوگا لوگ نمازی چلے جائیں گے پھر ہم تباہ کریں گے تو عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں اس وقت رش کی وجہ سے طباخ میں گھنٹا یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے اس لیے کہ چھت بہت بڑی ہے اکثر چھت پہ ہی جانا پڑتا بلکہ زوال کے بعد اور پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکڑیاں مار کے دعا کرنی ہے یہ قبولیت کا مقام ہے تیسرے کو کنکڑی مار کے گواہ نہیں کرنی ہے بلکہ وہاں سے ایسے آگے بڑھ جائیں جانے کا راستہ الگ ہے آنے کا راستہ واپس اور الگ ہے جس راستے سے جمرات گئے تھے اس راستے سے آنے کی کوشش نہ کریں ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا حادثہ ہوگا دھکم دھکنی گر گئے تو اٹھنا مشکل گر جائے کبھی بھی اس چیز کو اٹھانے کے لیے جانے دے چشمہ گر گئے جانے دے گڑی گر گئی جانے دیں آگے بڑھے آپ جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے ہاں اگر رش نہیں ہے تو آپ اٹھا دیں الگ بات ہے آپ دیکھ لیں پیچھے سے ریلا آ رہا گالی مت دیں لوگ کلو کلومیٹر کا لمبا سفر کیا بھائی سواب ہی ملے گا آپ کو گناہی ہوگا اس لیے کہ انتظامی معاملہ ہے جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے سے آنے میں حاجیوں کی جان کو خطرہ ہے یہ جانے کا راستہ کے تینوں جمرات کو انکری مار کے آپ اگر مینا سے واپس مکہ جانا چاہے تو جا سکتے خاص کر کے جن کی فلائٹ جلدی واپسی کی یا ویسے بھی دل نہیں کر رہا مینا میں رکنے کا تو چلے جائیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر رکنا چاہے تو اچھی بات ہے اگر شام ہو گئی تو آپ چاہے نہ چاہے اب رکنا پڑے گا مغرب ہو گئی بارہ تاریخ کو نہیں چھوڑ سکتے اب آپ نے رکنا ہے اور تیرا تاریخ کو بھی رنی مدینہ منورہ کی زیارت کا اس سے حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے مسجد نبی میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر سو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے مدینہ منورہ آپ نے وہاں کے لیے خیر و برکت کی دعا کی ہے تھوڑا والا شہر قرار دیا مکے کی طرح اس لیے مدینہ جائیں ضرور جائیں لیکن حج اور عمرے کا حصہ نہ سمجھا آئے خاص کر جیسے قبر مبارک کی زیارت اس نیت سے جانا جائز نہیں ہے نبی کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. قبروں کی زیارت کے لیے اگر آپ شہر میں ہیں تو قبرستان جائیں جو جائیں مقرر کریں نبی کی قبر پر بھی جائیں گے تو آپ قبول شریف پڑیں گے لیکن اس کی نیت آپ کی مسجد ندوی کی ہونی چاہیے جب آپ مدینہ پہنچیں کسی بھی ایک نماز سے پہلے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام پڑھ کے چلے جائیں ہر روز یا دن میں پانچ مرتبہ آپ کی قبر پر حاضری دینا بھی صحیح نہیں ہے ویسے آپ جہاں آئیں شریف پڑھیں مسجد میں ہو ہوٹل پہ ہو یا یہاں سے آپ شریف پڑھیں آپ کو سواب ملے گا نبی صلی اللہ نے فرمائے جو مجھ پر ایک مرتبہ دروف پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمت عناظر فرمائے جو مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا اللہ اس پر دس طرف سلام کے نازل فرماتا ہے مکے میں کچھ مقامات ہیں زیارات کے نام سے کسی طرح مدینے میں بھی نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ ہے نہ شواب کی نیت سے جانا چاہیے ایسی تاریخی مقامات ہیں غار سوت ہے غار حرا ہے یا اسی طرح سے مدینہ منورہ میں جو بہت پہاڑ ہے اور اسی طرح سے شہدائے عورت کے قبرستان میں اسی طرح مسجد طبلتیں اور بہت ساری جگہیں کوئی بھی حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے البتہ مسجد خبا جانا سنت ہے جو شخص وزو کر کے مسجد خبا کے لیے نکلے اور وہاں جا کر تو رکھ کر نماز پڑھے پورے ایک عمرے کا سواب ملتا ہے مکتل مکر آئیں گے تو دوسرا مرا ہوگا। تو بھی سوال ہے اگر لکھا ہو تو زیادہ اچھا ایک ایک کر کے سوال پوچھیں گے ان اس کا لکھا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوق کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے یقیناً مرد ہو یا شکد یہ ہے کہ جو حج بدل کرے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو جس نے اپنا حج نہیں کیا اور کوئی پیسے دے کے میری طرف سے حج بدل کر لو تو پیسے دینے والے کو سوال ملے گا لیکن حج کرنے والے کا اپنا حج کہلائے گا حج بدل نہیں کہلائے گا بات واضح ہو گئی حج بدل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے اپنا حج کر چکا وہ کسی کی طرح سے کسی عورت طرح نے لکھا ہے کہ کیا اولاد کے علاوہ فوج شان کا حج کوئی اور بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آپ, جی آپ, آپ کو مال خرچ کرنے کا سواب ملے گا اور ان کی طرف سے حج بدل ادا ہو جائے گا اس کے لیے رشتہ نافا ہونا ضروری نہیں ہے رشتہ داری کی شرط نہیں ہے کوئی بھی جس کو آپ بھیجنا جس کا عمل صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو سنت کے مطابق وہ حج کریں شروع کا انتخاب کرنا چاہیے حج بدل میں پورے چالیس دن نماز پسند نہیں ہے حج ہو یا ہمرہ ہو جب آپ وہاں پہنچ گئے مکے میں تو اب آپ حرم شریف میں سنتیں پڑھیں نقی پڑھیں پوری نماز پڑھیں کثر کس بات کثر تو صرف آپ راستے میں کریں گے مکے سے مدینہ گاڑی جہاں پر بھی بس روک جائے تو آپ آپ کا وقت ہو تو جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی یا شام کو گاڑی روانہ ہوگی تو مغرب اور عشا کو ملا لیتے ہیں تو جمع بھی کریں گے اور کثر بھی لیکن مکے میں مدینے میں ادیزیاں میں اپنے رہائش کا جہاں پر ہے وہاں کی مسجد میں جائیں پوری پوری رواں تفصیل ہوگئی اور لباس قبل پہن سکتی ہے غسل کر, کر سکتی ہے عورت کے لیے دو شرط پہنے نکاب نہ کرے دستانے نہ پہنے باقی موزے پہنے جلتے پہنے اور احرام ٹوٹ گیا ایسی خبر نہیں ٹوٹے گا اگر بال کاٹیں گے جبرن ہاں ٹوٹ جائے تو کوئی نہیں بال کاٹنا ناخون کا خوشبو لگانا سر پہ کپڑا اوڑنا مشکل ملنا گلتی سے کپڑا آ جائے اتار دیں اتارتے تو کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے موزے جو کتنے سے نیچے آم جوتوں جیسے ہوتے ہیں وہ آپ تباہ اور صحیح کے دوران یا ویسے بھی پہن سکتے صفائی کا انتظام ہوتا ہے لیکن پھر بھی لاکھوں ہاتھی ہیں تو اور پھر فرش برقا ہوتا ہے है سی چلتا ہے पुल اور شدید دھوپ میں بھی لطاخ میں جو پتھر ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے شدید گرمی ہے اوپر سے لیکن جو سفید پتھر وہاں لگایا ہوا ہے متاپ میں حرم میں باہر سین میں برابر میں مدینے میں وہ سارے پتھر ایسے جو ہے وہاں نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کیمیکل ایسے نیچے لگائے ہیں کہ وہ پتھر برق کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں سفید پتھروں کے بیچ میں کہیں کہیں, کہیں, کہیں کالی پٹی جیسے لگاتے ہیں نا وہ پتھر گرم ہوتے کالے پتھر لگیں گے ایک دم خود پٹیاں ہوتی ہیں لیکن سفید پتھر بالکل ٹھنڈے ہیں تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آدھے موزے ہوتے ہیں جو کرنے سے نیچے والے ہیں اس میں بعض چمڑے کے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے بھی ہوتے ہیں نیچے جس کے فارم وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ کو چلنے میں آسانی ہو تواف میں صحیح میں بہت چلتے رہنے سے ایڑیاں درد کرتی ہیں پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پہن سکتے ہیں کچھ مسائل اور سوال اگر کوئی ہے تو کریں گے کچھ مسائل عمومی ہیں کہ مقت المقرمہ میں ممنوع اوقات کوئی نہیں ہے جب آپ نے طباف کیا تب دو رکھ نماز پڑھیں گے ویسے کہ آپ سنتیں پڑھیں نفل پڑھیں نماز پڑھیں حرم شریف میں مقت المکرمہ میں کوئی اوقات ممنوع نہیں ہے مدینہ من ظہر کے بعد عصر کے بعد اور قدر کے بعد آپ عام نمازیں نقل نہیں پڑیں گے جو ممن اوقات ہوتے ہیں لیکن حرم شریف میں بھی بہت سارے لوگ لا علمی میں یا اپنی فطر کی محبت اور تاثر میں لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں عصر کے بعد اگر طباف کر لیا تو دو رکٹ پڑھنا ایک کباب اور کر لوگ دو تین طبا کرتے رہتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد اکتیس دو یا چار یا چھ رکتے پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ایک طباع پورا کر کے اس کی دو رکت نماز پڑھیں گے اب آپ کا طبق مکمل ہوا سن داؤد کے عدیث ہے آپ نے شاید فرمایا دنیا دو ہاں صلاح کی حادت رہی تھی اور آپ کی ات کے ساتھ من من او بیٹھے تھے تو ایک صاحب زور زور سے چیخنے لگے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ فجر کے بعد نماز ممنوع ہے ممنوع اوقات ہیں نماز سے پڑھ رہے ہمارے جو ساتھی سب ساتھ میں جیسے ہوتے نماز پڑھنا ہے. میں نے کہا منع ہے لیکن یہاں منع نہیں کہتے ہم نے تو آج تک نہیں سنا ہم نے نہیں پڑھا میں نے کہا ساری حدیثیں آپ نے پڑھ لی ایک عام آدمی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کوئی یہ کہے تو محدود یہ کہ ہم نے آج ان کا تو کام ہی عزیز پڑھنا ہے تو ایک جی عام آدمی کہتا ہے ہم نے نہیں پڑھی بھائی نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے تھوڑی کہ وہ دین نہیں ہے آپ نے تو بہت کچھ نہیں پڑھا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن والا کا کلان نہیں ہے پہلے لگے کہ کہاں ہے میں نے کہا حدیث ہاں نے حدیث پڑھ کے سنائی پہ لگے میں اپنی مفتی ساتھ سے پوچھوں میں ان کا پوچھ لو. اس نے اور کہا کہ اسی طرح سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فجر کے بعد اصل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں ہر میں منا نہیں انہوں نے پتہ نہیں سامنے سے کیا جواب دیا چلے جی بات کریں آپ یہ صاحب سے بات کریں میں نے ان سے کہا کہ سنن داؤت کی حدیث ہے حدیث کے الفاظ پڑھے میں نے کہا حدیث صحیح ہے نہیں ہے چلے کہ ہاں بالکل صحیح ہے میں نے کہا یہی بات اپنے ماننے والے کو بتائیں جیسی فون ان کو دیا کہ پیسلا بدلا کہتے حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ممن اوقات کے علاوہ کسی کو مت روکو میں ممن اوقات کے علاوہ کون روکتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں نہیں روکیں گے تو پھر بہتر کہ تخصیص کیا ہوئی جہالت کتنی ہے پھوٹ پھوٹ کے بھری بھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ کسی کو مت روکو میں نے کہا اس میں ہے من میں نے کہا حدیث اسم ناقص تھی تم نے مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اپنے مناپ کو روک دیا کہ خبردار کسی کو منامت کرنا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حجر اسرد کے علاوہ بیت اللہ کے کسی گوشے کو گوسہ دینا چاہیں مقامی ابراہیم کو چوننا چاہیں ہاتھ لگائیں تو شورتے فوراً کہتے کام ہی ہے، نہیں روک کیوں کہ منا ہے مت روکو نماز پڑھنے کی کھلی اجازت ہے یہ عظمت ہے یہ شرف ہے یہ مقام ہے اسی طرح سے حج کے مسائل میں لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ بڑھاتے کٹاتے کس سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس سے بات کر رہے ہیں کیا کیا حال ہے بھائی بھائی یہ کیا ہے کیوں اپنی سے دین کو مشکل بناتے ہیں جب آپ طواف شروع کریں گے تو حجر عصمت کی طرح بک کریں گے اور پھر استعلام کریں گے ایک ہاتھ سے تو بیت اللہ پر نگاہ پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ طواف کے دوران بابر بیت اللہ کو دیکھیں گے تو سامنے آپ کسی سے ٹکرائیں گے اس لیے آپ اگر تو انہوں نے کتابیں موٹی موٹی چھاتوں اور ہاتھوں میں تھما دی کی کہ جی پہلے چکر کی دعائیں اور ساری وہ پورا سے چکر کی دعائی سے چکر ہی چکر لوگوں کو دعا آپ کو آتی پڑے قرآن کی دعائیں حدیث کی دعائیں زبان میں گجراتی میں بھی کر سکتے کوئی باندھو نہیں کون کون جانے بھی تھے گجراتی میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے اس لیے کہ رسول اللہ تو پابندی نہیں آئی کی بلکہ دوران ضروری فون آ جائے بات کر سکتے ہیں دوران وضو ٹوٹ جائے وضو کرنے جائیں وضو کر کے آئے کامک ہو جائے نماز میں شامل ہو جائے تو نہیں ہم نے پچھلے دونوں رشستوں میں کہا تھا کہ جب آپ اس کر کے احرام کی چادر باندھتے ہیں اس کی کوئی نفل نہیں ہے احرام کی کوئی نفل نماز نہیں ہے اور اگر آپ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک تو نہیں ٹھہرا رہے لبیک اللہ لبیک یہ جو طلبیہ ہے یہ بھی توحید کا اعلان ہے اہل مبضہ جب طلبیہ پڑھتے تھے تو آگے کہتے تھے مگر وہ تیرے تو نے بنایا نبی فرمایا رک جاؤ اوک جاؤ بس کر دو یہ نہ کہا کرو کوئی شریک نہیں ہے اس کا لبیک لا شریک اللہ لبیک تیرا کوئی اللہ کے ناموں میں نہ نا اللہ کے کاموں میں نہ اس کی مشیت اور ارادے میں وہ سب معاملات میں اکیلا ہے ہی یہ <تصفح> اس سلسلے میں اگر آپ کا پہلا دن سے چکر تھا اور آپ کو جو ہے نا تباہ وجوہ کیا تو کہتے ہیں کوئی حردیا دوا شروع کر دیں لیکن ظاہر ہے اتنا لمبا چکر ہے کہ ایک چکر میں تقریبا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ दस मिनट लग जाता तो ऐसी सुंदर ने आपको पता हो कि मैंने यहां से तवाब छोड़ा था या ये कितने कोई बाकी दरमियान دیکھیں اگر رش کم ہے اور آپ ہر جاس نہیں نہیں دکر قربانی کو الگ الگ چیز نہیں ہے آپ کو قربانی کر لی کافی ہے البتہ حج کے لیے جتنے اپراد ہیں ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہوتی ہے اور یہاں پر جو قربانی کرتے ہیں وہ ایک قربانی ہمارے گھر کی طرف سے کفایت کر دیتے جب بزرگ کے واپس آئیں گے تو ابھی بتائے گا کہ آپ باقی ہی طبا کے چکر پورے کر لیں کاموں پر قربانی تین چکر میں سارے طور پر ہو گئے تھے چار ہو گئے تھے اب آپ کو اردو ٹوٹ کے اردو کر کے تو باقی کے جو چکر ہیں وہ پورے کر لیں پوری ہاں ارد جب جائیں گے آپ جماعت کے ساتھ نماز ہی پڑھیں باقی مینا میں مسجد نمیرا مسجد خیف ہے پوری نماز وہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ قصد ہی پڑھاتے ہیں ہاں مینا پڑھ سکتے ہیں ملزل پن کے رات کے بعد ہے نا کہ اگر بتر نہ پڑھیں تو پڑھ لیں مینا نے دو عشا اور ایک بتر پڑھ لیا کریں مدینہ میں جانیس نمازوں کے بارے میں ابھی صحیح نہیں ہے آپ چاہے دو دن رکیں چاہے دس دن رکیں البتہ مطلق جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہنے سے نفاق سے برات کے بارے میں روایت ملتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ کے گروپ اور آپ کو شیڈول کے مطابق مدینہ میں رکھیں تو وہی نماز پڑھیں. بھی بڑا چرچا اس کو کہتے وادی جی وہ تو ڈرائیور نے سوئچ بند کر دیا نیوٹرل پہ کر دیا اور بالکل اب انجن سے کوئی تعلق نہیں ہے پہیوں کا پھر بھی اتنی تیزی سے گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جینے وادی جن کے نام سے مشہور کر رکھا ہے ابھی بتا ابھی بتا دو سوال بات میں سنیں گے اگر تو اس کی شرح کوئی حیثیت نہیں ہے کہتے زمین میں اس طرح کی کشش ہے بعض لوگوں کہ وہاں پر خود بخود تیزی کے ساتھ کی طرف آنے کی وجہ اور तो بھی ہے تو, تو تاجب باتوں میں سے ہے اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے جن کہنا یا عجیب عجیب کہانیاں تو لڑ لیتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے نماز ضائع کر کے شام تک آتے ہیں. وہاں کیا کہاں مشکل سے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کا راستہ ہے اگر گئے تو اور دیکھ کر کے واپس آ تو نماز مسجد مکے میں حرم شریف نماز پڑھیں جی جائے وہ... جائے وہ جائے جائے وہ ہاں دیکھیں آج کے دوران میں جب آپ گروپ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے گروپ میں یا گورنمنٹ کے چھوٹے گروپ میں بھی اکثر ہوتا ہے عورتیں عورتوں کے, کے ساتھ رہتے ہیں تو اگر خیمے سے جمعرات قریب ہے اور اوٹتے اوٹتے جا کر کے رنگی کر کے آ جائیں تو کوئی حرض نہیں لیکن بہرحال راستہ بھولنے کا ڈر رہتا ہے تو کوشش کریں وہاں پر الحمد کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کے چھیڑنے کا سامان چھیننے کا موبائل کو گن پوائنٹ پر لے لے گا کچھ نہیں سونال کی دکانیں بڑی پڑی ہوتی ہیں اور نماز کا وقت ہو تو ایک چادر ایسی ڈال ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لیے کوئی حرط نہیں ہے لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ آپ خود اپنے ساتھ اپنے خواتین کو لے کر کے جائیں بنے کر کے آئیں اسی طرح کب آپ کے لیے بھی اور جا کے جائیں ساتھ میں رکھیں قدرت نہیں آپ کی زبان کی اگر جمعے کے دن ہے تو آپ مسافر ہیں مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے معافی کراچی ایئر پورٹ پہ ظہر پڑ اگر وقت ہو جائے تو یا پھر جہاز میں بھی چار گھنٹے لگتے ہیں آپ زہر پڑھنا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں یا جدہ پہنچ کر کے زہر اور اثر آپ قصر کریں گے جمع کریں گے کوئی حرض نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کی روانگی جمعہ کے دن ہے بارہ بجے ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ جمعہ تو نہیں مل سکتا بارہ بجے تو جمعہ نہیں پڑھ سکتا نا تو اس لیے اب آپ بے فکر رہیں ہاں فلائٹ کتنے بجے آ کے ساڑھے بارہ کا مطلب ہے تقریباً آپ جو ہے نا وہاں پر ڈھائی بجے پہنچ جائیں گے ہاں تو آرام سے وہاں جا کے زہرا سر لیں زہر اصل کبھی ہوا بھی نہیں ہوگا جی کوئی نہیں ہاں لیکن چونکہ ہجوم بہت سارا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس سو بسیں وہ ایک بس میں پچاس پچاس آڈیا کو لے جاتا ہے تو ایک دفعہ جاتا ہے اور چھوڑ کے بس آتی ہے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اتنا رش دوسری مرتبہ جائے گا پتہ چلا جی شام ہو گئے تو وہ دن میں نہیں کر سکتے اس لیے وہ رات کو بھی شروع کر دیتے ہیں مغرب سے شروع کر دیتے ہیں مغرب کے بعد شروع کر دیتے ہیں اور اختیار بھی دیتے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ کے گروپ میں تو گورنمنٹ کو اتنی پریشانی ہے پرائیویٹ کالوں کے ساتھ زیادہ مسائل ہے آپ کو کہیں کہ جی آپ کے لیے بس آ رہی ہے مغرب کی عائشہ کے بعد آپ کہیں آپ اس بات دے دیتے ہیں اس صبح دیں گے پورے آپ اس کہیں کہ دوسرے گروپ کے لوگ ہیں ان کو لے جاؤ تو ایک اپنے جتنے بھی گروپ ہوں گے سارے گروپ کو ایک برلنگ میں رکھتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھ یہاں پر دو سو حاجی ہیں کتنے حاضری ہیں بلڈنگ کتنی بڑی ہے تو آپ کے لیے اگر دو سو حاضری ہیں تو چار بسیں چاہیے تو آپ سب متفق ہو جائیں اگر تو ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ کم سے کم اپنے گروپ کے ساتھ جو بھی آپ کے ہیں ان کے نام لکھ کے کہیں گے ہم لوگ کتنے حاضی ہیں ہم صبح جائیں گے تو کے بعد بس آ جائیں گے اور اگر کوئی یا کوئی معذور نہیں ہے ویل چیئر والا نہیں ہے ویل والے ہوں تو بھی کر سکتے ہیں آٹھ تاریخ اس وقت آپ ہوٹل سے نکلیں اور سفا پہاڑی کے پاس سے سرم بنی ہوئی ہے اور پھر آگے چھپر ڈلا ہوا ہے مینار تک پیدل والوں کا بہترین راستہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک تھیلا ہے اور ایک چھتری ہے اور لبے اللہ لام لبے کی سزائے گونج رہی ہیں جگہ جگہ پانی کے نل لگے ہوئے ہیں بیسن لگے ہوئے ہیں اور بالکل پیدل بھی جا سکتے کوئی کہاں ہاں گھر سے نکلتے وقت سفر پہ روانگی سے پہلے دور کر تمام کے دعا کریں نیت کی دو سنتیں نہیں بالکل مکے میں مدینے میں پوری پوری نماز پڑھنی ہے بالکل اگر آپ رش ہو تو کسی کو دکا دے کر کے چھونا ضروری نہیں اگر رش <سؤال> اصل میں مدینے میں مدینے میں ریاض الجن ہے اور مکہ میں یہ حتیم ہے ان کی فضیلت تو ہے حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی لیکن طباب کے دوران اگر آپ حتیم میں نماز کے لیے گئے لیے آپ تب کے جا. جو جو نہیں بول پ اپنے لیے گھر والوں کے لیے دعائیں بہت سارے ان کو یاد کریں جو خواتین ہیں یا اور افراد ہیں ان کے لیے بھی لے سکتے ہیں اگر دو دو چاہیے تین چاہیے جو بھی آتے ہیں اگر تو آپ رنی کر کے اور اگر دس بجنے میں دیر ہے تو کوشش کریں کہ پہلے آپ وہاں چلے جائیں کب آپ پہ کی زیادہ کے لیے اور اگر آپ کے دس بج گئے تو اب آپ اپنے بال بالکل پاس آئیں جو ٹائم دیا ہے اس کا مطلب قربانی وقت پر ہو جائے گی کوئی فکر کی بات نہیں ہے <سؤال> بہتر یہ غلطی سے کوئی اگر پیچھے ہو جائے تو میں نے ایسے سنائی کہ کیوں کر لیکن بہتر یہ کہ پہلے رنی کریں بادی کریں پھر بال بہ اور, اور کوئی سوال تو نہیں ہے ٹھیک ہے الحمد للہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو پتنی نشست میں ہو گئی ہے اور آپ کوشش کریں گے جو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں جو بالکل پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے پہلے عمرہ بھی نہیں کیا پہلی دفعہ جا رہے ہیں دیکھیں وہاں پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر زیادہ تر ہوٹلوں میں جو واش ہوتے ہیں وہ کمور ہوتے ہیں جب ہوتے تو اس کے استعمال میں بھی تھوڑا احتیاط کریں کہ پہلے پانی سے اسپرے کر لیں اور اسی طریقے سے وہاں کے واش روم میں لوٹے نہیں ہوتے واش روم میں نل ہوتا ہے تو اچانک تیز کھولیں گے تو پورے میں اگر نیچے گندگی پانی کپڑوں کو اڑے گا مسلم شاور یا ویسی جو ہے نا وہ نل پائپ لگا ہوا ہوتا ہے تو جیسے نل کھولیں گے تو پا زمزم پی کے اپنے ساتھ زمزم لے کے جائیں دھوپ دیکھ ہوتی ہے نا تو زیادہ دیر بغیر پانی کے رہنے سے بھی بیماری ہو سکتی ہے زمزم کا خوب استعمال کریں اور اپنے ساتھ تھرمس یا سادہ بوتلیں رکھ لیں اور میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ وہ جو زمزم کی زمزم کی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے بوتلیں یا زمزم کے تو اس میں جو ہے بیچ میں ہوتا ہے بر بر وہ اسی طرح سے آپ اور کوئی دعا نہیں لائی لائی لائی لائی. ایک ہی ہے بس لائلہ جی یہ مربع اس نے بھی پڑھیں گے پہلے دن تیسرے والے کو جو بڑا ہے دعا نہیں کریں گے پہلے دن بھی نہیں کریں گے دوسرے دن بھی کریں گے تیسرے دن بھی بڑے پر دعا نہیں ہے یہاں سے دعا شروع ہوگی جب آپ پہلے جمعہ تنکری مارتے ہیں دوسرے دن گیارہ کو یا بارہ کو تو دعا کریں گے ٹھیک ہے دعاؤں کی درخواست ہے تمام بھائیوں سے وہاں جا کے جہاں جہاں دعا کریں یا دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سابت کبھی نصیب فرمائے اس ملک کے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اولاد کو اللہ نے ایک سالے بنائے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ حسن ایمان کے ساتھ خاتمے کی طرف چلیے اللہ